وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مني محترم دینی بھائیوں رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور جیسا کہ رمضان سے پہ پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ آنے والے دروس ان کا علمی مستویٰ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے لہذا اسلامی دروس اور کورسز کا یہ سلسلہ پھر سے ہم رمضان کے بعد سے شروع کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے جتنے بھی ہمارے کورس ہوں گے وہ اسی نہج کے مطابق ہوں گے جس میں خاص طور سے ایک بات کا لحاظ رکھا جائے گا انشاءاللہ کہ علماء کی مشہور جو بھی کتابیں ہیں جو عوام و خواص کے لیے مفید ہیں وہ کتابیں ہم شروع سے آخر تک پڑھنے کی کوشش کریں گے بہت ساری عمدہ کتابیں اہل علم نے لکھی ہیں اور طلب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ کوئی ایک کتاب لے کر شروع سے آخر تک اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے اس اعتبار سے علم کا ایک باب ہمارا پکا ہو جاتا ہے تو اسی سلسلے کو آگے ہم کو جاری رکھنا ہے ایسی بہت ساری کتابیں ہیں علماء کی کوئی عقیدے پر کتاب ہے مثلا الاصول الطلاَ کا شیخ محمد ابن عبدالحاب کی یا اسی طرح سے علاقیدۃ الققیہ ہے امام ابن تیمیہ کی علم ہے یہ علمات العتقاد ہے یا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے شیخ حسین رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے عقیدت آل والجماع تو اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں جو عقیدے میں اصول میں فقہ میں یا کسی ایک موضوع پر ہے اور کئی کتابیں جو مفید کتابیں ہیں جو سلف سے ملتی ہیں ج مثلاً بڑی کتابیں بھی ہیں سہیل البخاری ہے صحیح مسلم ہے یا اسی طرح سے کتب سطح میں سے بقیہ سنن کی کتابیں ہیں یا اس کے علاوہ کتابیں ہیں ان میں سے بھی ہم ایک ایک حصہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ شروع سے اپنی تقبری بخاری یہاں پڑھائی جائے لیکن اس میں سے کوئی ایک حصہ اگر لیں مثلا صحیح بخاری میں سے کتاب التوحید ہم لیں کتاب الائیمان ہیں کتاب العلم ہے اور ایک ایک حدیث اس میں سے سمجھنے کی کوشش کریں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں مزید یہ کہ انشاءاللہ تفسیر کے بھی کورسز ہوں گے بہت سارے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ تفسیر بھی ہو تفسیر ایک بات احتیاط اور مشکل کام ہے احتیاط والا کام ہے لیکن انشاءاللہ سلف کی جو تفاصیر ہیں اس میں سے کچھ جمع کر کے ایک کورس بنا کے جیسے یہ ہم کر سکتے ہیں کوئی ایک صورت لے کر اس کی تفسیر ہو جیسے خواتین میں سلسلہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے تفسیر صورت الاخلاص تو وہ ایک صورت کا ہی ایک کورس ہے کیونکہ اس صورت میں اتنی باتیں ہیں بلکہ قرآن کی تمام صورتوں میں ایسا معاملہ ہے تو اس طرح سے ہم تفاصیر کے بھی کورسز کریں گے پھر اس کے بعد اصول تفسیر ہے اور بہت سارے علوم اسلام کے ہیں دینی علوم ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت مفید ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے لازم بھی ہے کچھ لوگوں کو تو یہ چیزیں آنی ہی چاہیے ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ساری چیزیں آئیں اس اعتبار سے آنے والے جو ہمارے کورس ہیں یہ انشاءاللہ اللہ اللہ کی توفیق سے مفید ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ سلف کی کتابیں لے کر ہم ان کتابوں کو شروع سے آخر تک پڑھیں انہی میں سے ایک سلسلہ جو ابھی شروع ہوا ہے وہ ہے امام ان کی کتاب الاربعون النویہ من الحادی صحیح ان اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کیونکہ نوٹس وغیرہ اور کتاب چھپ کر جب آ جائے گی تو اس کو شروع کرنا زیادہ مناسب ہے دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ اگلے ہفتے سے آتے ہیں پہلے ہفتے میں بہت لوگ دیکھتے ہیں پہلے کیا ہو رہا ہے خبر لگاتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ہوا شروع نہیں ہوا کیا ہوا پھر اگلے ہفتے سے وہ لوگ آتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دن کوئی نہیں آئے گا کہ وہ نہیں آتے ہیں حالانکہ سب آتے ہیں اور وہ نہیں آتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو وقت نکل جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی اور جو چھوٹ گیا اس کا تدارک بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا ہے اس لیے کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے دروس وغیرہ میں شر شر شریک ہونا شرکت کرنا یہ بہت ہی سعادت کی چیز ہے اس دور میں بہت ضروری ہے اور اس دور میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ آدمی علم کے سلسلے میں محتاط ہو علم کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد جمع کرنا ہوتا ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد تحقیق کرنا ہوتا ہے بلا چبہ تحقیق کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ جمع کرنا بھی ہے لیکن بہت سارے لوگ پہلا کام کرتے ہیں دوسرا نہیں مثلا علم حاصل کرنا ہے کوئی بات معلوم کرنی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس سے معلوم کر رہے ہیں کہاں سے علم آ رہا ہے بس ان کو جواب دہی ہوتا ہے جہاں سے بھی مل جائے جواب مل گیا وہ دوڑ پڑتے ہیں علم کے سلسلے میں ایک خاص چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ اس دور میں خصوصا وہ یہ کہ آدمی یہ دیکھے کہ وہ علم کہاں سے لے رہا ہے امام ابن سیرین محمد ابن سیرین ہمارے اخلاق میں سے ہیں اہل علم میں سے ہیں محفسین میں سے ہیں ابن سیرین انفلار فرماتے ہیں انحاز علم فم و روین کو ان یہ علم دین ہے لہذا تم اچھی طرح دیکھ لو من تقدول کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو لہذا یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو علم کے سلسلے میں صرف جمع کرنے کا حرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو علم میں لے رہا ہوں وہ معتبر ذریعے سے آ رہا ہے یا نہیں کیا مطلب ہے اس کا کہ علم بتانے والے کا عقیدہ کیا ہے اور علم دینے والے کا منہج کیا ہے آج ایسا ہو گیا کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر ایک تو طبقہ وہ ہے جو بس یہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں داڑھی ہے امامہ باندھا ہوا ہے جبا ہے ظاہر بات ہے اللہ والے ہی ہوں گے اب یہ جو بھی بولیں ان کی بات صحیح ہے ایک طبقہ وہ ہے جو ایک دم علم سے کورا ہے اور وہ ظاہر کو دیکھ کر ہر بات قبول کر لیتا ہے یا کبھی کوئی عجیب چیز دیکھ لی کسی میں اور اس عجیب چیز کو دیکھنے کے بعد کوئی کرامت اس کو سمجھ لیا اور اس کے پیچھے چل پڑا حالانکہ وہ دھوکا تھا اب جو بھی بابا بزرگ جو بھی بول رہے ہیں وہ بات ماننا شروع کرتے ہیں تو ایک تو طبقہ وہ ہے دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کسی ایک چیز پر فدا ہو جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں بغیر تحقیق کے قبول کرنے لگتا ہے ایک ایسا طبقہ بھی اور بات اکثر پڑھے لکھوں میں چیز دیکھنے میں آتی ہے کوئی ایک ٹاپک پہ وہ ہاتھ اوپر بانتا ہے تو اپنا ہی نام ہو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو جن کا لیول ون پہ کلیئر ہو گیا اس کے بعد کے کوئی لیول پہ چیک نہیں کرتے کہ ایک چیز میں اگر وہ ہمارے موافظ ہے جو ہمارے نزدیک بہت اہم ہے حالانکہ دینی اعتبار سے وہ اتنا اہم نہیں ہوگا جتنا لیول ٹو پہ امپورٹینس ہے تو کوئی ایک چیز اس کی دیکھ لی وہ بھی بغیر ٹوپی کے پڑتا ہے نا اچھا تو وہ کون ہے اپنا ہے؟ یہ کوئی پیمانہ سیلفی بھی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے شاقی بھی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے شاقی میں دیوبندی بھی ہے بریلوی بھی, بھی ہیں شافعی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں سے استمداد کرتے ہیں اللہ والوں کی قبروں سے بلکہ جو اللہ والے نہیں ہیں اللہ کے دشمن ہیں شرکیات اور کفریات میں پڑے ہوئے ہیں بس اللہ والے سمجھ کے مانگ رہے ان سے ایسے لوگ بھی تو ہیں نا تو کسی کا کسی ایک چیز میں ہمارے محافظ ہو جانا کیا اس کو ہمارا بنا دیتا ہے کیا اس کو حق والا بنا دیتا ہے نہیں رفل دین کوئی کرنے لگے تو ہمارا دل اس پہ آ جاتا ہے بیٹی بھی دے دیں گے اس کو رف الدین ایک فک ہی مسئلہ ہے وہ عقیدے اور منہج کا مسئلہ نہیں ہے لہذا کوئی آدمی شرک اور کپر میں ڈوبا ہوا بھی رف الدین کر سکتا ہے اس کو یاد رکھیے رف الدین ہمارا بیسک مسئلہ ہے بیسک مسئلہ نہیں ہے وہ عبادات میں سے ایک عبادت کا ایک عمل کا مسئلہ ہے وہ سارے دین پر حاوی ہے نہیں وہ اصول ہی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو صحیح ہے یا غلط چیک کرنے کے لیے کہیں ابلے دن کرتے ہاں کرتا میں بات ختم ہو گیا تو یہ طریقہ چیک کرنے کا نہیں ہے اس لیے بہت سارے لوگ دھوکا کھاتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اہل دس کی جماعت آئی ہوئی ہے کیوں آمین زور سے بول رہے ہیں اب تبلیغی جماعت میں کچھ لوگ آئے ہیں اب وہ آمین بھی بول رہے ہیں رفول دین بھی کر رہے ہیں سینے پہ پیار بھی باندھ رہے ہیں اب یہ دیکھ کے کیا سمجھ رہا ہے یہ کون ہے یہ سلفی ہے حالانکہ وہ سلفی نہیں وہ کون ہے یہ شاقی اور اس کو دیکھ کے امپریس ہو گیا جب اتنے بڑے عرب والے جاتے تو پھر ہم بھی جائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ تیرا منہج تو نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے جس پیمانے پہ کو لوگوں کو چیک کر رہا ہے وہ پیمانہ چیک کرنے کا نہیں ہے پیمانہ کیا ہے عقیدہ اور منہج دونوں چیزیں عقیدہ صحیح عقیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اس کے بغیر آدمی کا دین ہی نہیں دیکھیے فقی مثال آپ اس کو آسانی سے سمجھیے فکری مسائل میں بڑے بڑے اہل حق علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہم کیا بولتے ہیں امام شافی سے اور باقی تینوں امام غلط نہیں امام احمد میں امام شافی میں امام مالک میں امام ابو ابوانبا میں اختلاف ہیں تو کیا ان اختلاف کی اختلافات کی وجہ سے ہم ان کو گمراہ اور غلط بولتے ہیں نہیں جزی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے چٹی مسائل اتحادی مسائل ان میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ منہجی مسئلہ نہیں ہے وہ فقی مسئلہ ہے لیکن منہج ہی میں اگر بگاڑ آ جائے تو پھر اس بنیاد پر کوئی آدمی صحیح اور غلط ہو سکتا ہے اس بنیاد پر گمراہ اور ہدایت یافتہ کہا جا سکتا ہے تو ایما میں علماء میں علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن منہج ان کا ایک ہوتا ہے لہذا کوئی آدمی اگر صرف ایک چیز کو دیکھ کے فیصلہ کرنے لگے کہ یہ صحیح ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ اور منہج دونوں دیکھیں منہج کیا ہے منہج وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر آدمی دین میں کسی چیز کو صحیح اور غلط اور قبول اور مردود کرا دیتا ہے دین لینا کیسے سمجھنا کیسے قبول کس کی بنیاد پر کرنا یہ ساری بنیادی چیزیں جو ہیں اس کو منہج کہتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے جو آدمی چلتا ہے وہ کون سا راستہ ہے جس پہ آدمی چلتا ہے اس کو منہج کہتے ہیں اللہ ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں منہج آدمی لیتا کیسے ہے دین کو ابھی دیکھ کے قرآن ہے ایک ہی کتاب ہے لیکن قرآن سمجھنے کا منہج لوگوں کا الگ الگ ہے ابھی کوئی آیت پڑھ رہا ہے قرآن میں اور اس آیت سے مطلب کچھ لے رہا ہے دوسرا آدمی کچھ پڑھ رہا ہے کچھ اور مطلب لے رہا ہے اور گمراہ ہو جا رہا ہے اب اس میں منہج کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا کیسے جائے حدیث کو سمجھا کیسے جائے یہاں اس کو لیں گے کیسے تو اس کے لیے منہج کی ضرورت پڑتی ہے لہذا ایک آدمی عقیدے میں کچھ ہے فق میں کچھ ہے اور باقی دین میں منہج میں کچھ ہے ایسا ہو سکتا ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ عقیدے اور منہج میں موافقت اس کی ہمارے سے رہیں قرآن سنت کے مطابق وہ رہیں ہاں فق میں اختلاف ہو سکتا ہے آپ دیکھیے کتنے علماء ہیں کوئی کہتا ہے یہ چیز نماز میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی کوئی کہتا ہو جائے گی علم طلب کا قول ہے کہ سرت الفاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہوتی اکثر کا حال یہ ہے لیکن کچھ سلف میں سے اہل حق میں سے وہ کہتے ہیں ہاں کہ سر فاتحہ اگر امام کے پیچھے آدمی سری یعنی جہری نماز میں نہیں پڑھتا ہے تو بھی نماز ہوتی ہے بعض علماء کا کال اس طرح اس امام مالک کہتے ہیں حالانکہ ہمارے نزدیک راز قول کیا ہے سری اور جہری دونوں میں پڑھنا چاہیے امام مالک کہتے نہیں صرف سرری میں پڑھنا چاہیے زہری میں نہیں پڑھے گا تو چلے گا کیا اس بنیاد پر امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو ہم گمراہ کہتے ہیں نہیں فکری مسئلہ ہے ان کی تحقیق ہے تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے منہج سب کا ایک ہے کتاب و سنت کو کیسے سمجھا جائے کتاب و سنت پر کسی چیز کو مقدم نہ رکھا جائے عقل دین کے معاخذ میں سے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں یہ منہج ہے خواب کی بنیاد پر دین میں شرع حکم نہیں لیا جائے گا یہ کیا ہے منہج ہے یہ تو ایسی کئی چیزیں ہیں اب آج اس دور میں ہوا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا انٹرنیٹ پہ بیان سن لیا اب اس نے کسی مسئلے میں بہت اچھا بولا مسئلے میں اس نے جو بات کہی ایک دم دل کو بھا گئی اب اس کے بعد وہ کیا بول رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ایک مسئلے میں وہ ہمارے موافق ہیں اب باقی جتنے معاملات دین کے ہیں اس میں اب جو وہ بولنا شروع کر دے اس کو لینا ہے کسی کی تفسیر سنی ایک دم با وکار اور روب کے ساتھ میں زبردست آواز بھی پہاڑی اور جوش اور एकदम थोड़ा تھوڑا भी بھی بیچ میں آ رہا ہے تو مطلب ماڈرن بھی ہے اور امت کی سارے مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے اور تفصیل اس نے سنی دل آ گیا اب عقیدے میں ان کو اوائڈ کر لیا کتنا اچھا قرآن ہے نا قرآن پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو قرآن کی تفصیل کر رہے ہیں تو ہم کو چونکہ تفصیل سے شکف ہے تفسیر سے محبت ہے ہم کو تفسیر چاہیے تھی ان کی ملی اور ایک آدھ سورت کل کی تفسیر بہت اچھی لگی ہم کو اب وہ اچھی لگی تو اس کے بعد دوسری ساری چیزیں بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں عقیدہ ایک آدھی غلطی عقیدے میں چلتی نا کیا ہوتا کیونکہ تفسیر ان کی ہم کو بہت پسند ہے تو ایک چیز کسی کی دیکھ کر ہم اس سے زیادہ اہم چیزیں جس کی بنیاد پر آدمی صحیح اور غلط ہوتا ہے ان چیزوں کو نظر انداز کرنے والے بنے یہ صحیح نہیں ہے اس پہ یاد رکھیں یہ آج ہو رہا ہے ایک آدمی ہے اس کا عقیدہ شیخ صحیح ہے وہ شرک نہیں کرتا ہے وہ وہ یعنی اللہ کے سوا کسی کے آگے سدا نہیں کرتا ہے اور درگاہوں پہ جا کے سدے نہیں کرتا ہے نظر نیاز نہیں کرتا ہے توحید ہر تو تو جملے کے عقید میں بولتا ہے اب اس کا سیاسی نظریہ کچھ اور کہتا ہے کہ پُرانے ملک کے جتنے بھی حقیم ہیں سب کافر کافی اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں خالی شرک نہیں کرتا ہے وہ تو کی بات کرتا قرآن کے آئے بیان کرتا ہے حدیث بیان کرتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ لیکن منحج منہج غلط ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا طریقہ غلط ہے وہ کہتا ہے سارے علماء غلط ہیں مجھ کو جو سمجھا بھائی صحیح ہے کیوں بھائی علماء کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں وہ صحیح ہیں ہم نے توحید والا اس کو مان لیا لیکن وہ تکفیری ہے وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے وہ ملم احکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فلاح هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم قرآن شریعت وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے فلاہ کا امل تو ایسے لوگ کیا ہیں کافر ہیں اب آیت اس نے پڑھ لی اب اس آیت کا کیا مطلب لیا دیکھو اللہ نے نازل کیا قرآن چلو ٹھیک ہے سنت بھی اس نے سمجھا اتنا اب کوئی حاکم ہے اس کا کام تھا شریعت کو نافذ کرنا سعودی میں سب کو سعودی ملتا ہے پکڑنے کے لیے سعودی سے نہ جانے کیا بہر ہے لوگوں کو شیعہ چل جاتے ہیں نا سعودی نہیں چلتا ہے شیعہ کے تو کہ خالی عقیدی میں خرابی ہے خالی عقیدہ خراب ہے ان کا اور کیا بگاڑ ہیں نا وہ چل جاتا اور ان کے پاس توحید کے سوا کیا ہے ان کے پاس توحید کے سوا کیا ہے آپ سمجھیں کہ اس کے پاس کیا ہے پھر؟ یہ توحید اور غیر توحید میں اس طرح کا فرق کر رہا ہے کہ ان کے تو صرف عقیدے میں خرابی ہے وہ تو صرف صحابہ کو کافر بولتے ہیں اس سے زیادہ کیا پرابلم ہوتا ہے خلافت تو قائم کیے نا انہوں نے اچھا مطلب آپ کے ذہن میں خلافت قبر میں پوچھا جانے والا مسئلہ ہے وہ سب سے مرکزی ہے اس کے اطراف والی چیزیں جتنی ہیں وہ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں یہ بیچارہ کیا ہے اس کے پاس تو صرف سر نہیں ہے نا ہاتھ پاؤں ہاں سب کچھ ہے نا گھٹنے انگلیاں سب خالی سر نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس خالی سر ہے پیٹھ ہے دھڑ ہے خالی ٹانگ اس کے پاس چلے گا کیسے پاگل نہیں بولیں گے آپ اس کو اللہ کے بندے اس کے پاس سر ہی نہیں ہے کہ زندہ مرا ہوا ہی ہے یہ زندہ ہے اس کے پاس پاؤں نہیں ہیں لیکن باقی ہے نا سر تو ہے اس کے پاس بغیر سر کا اب یہ آپ بتائیے ایک آدمی گنتی ہے اسی گنے دیکھو سر خالی سر نہیں ہے باقی ٹوٹل اے ٹو زیڈ ہے بہت خوبصورت بھی ہے اور یہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے ایک پاؤں نہیں ہے کان کٹا ہوا ہے آپ بتائیے ہی پارٹ نہیں ہے اس کے پاس تو کتنے سارے پارٹ نہیں ہے آپ کیا بولیں گے ایسے آدمی کو تیرے پاس صرف ایک پارٹ کم لگ رہا ہے مجھ کو اس میں اور تیرے اندر ایک فرق ہے اس کے پاس سر ہے اور تیرے پاس عقل نہیں ہے اس کا سر غائب اور تیرے پاس سر ہو کے بھی کچھ فائدے کا نہیں تیرے پاس اقلی نہیں تیرے پاس دماغ نہیں تیرے پاس ہم دین میں کیا, اہم ہے, کیا نمبر دو پر ہے کیا زیادہ اہم ہے کیا چھوڑے تو چلتا کیا نہیں چھوڑے تو نہیں چلتا یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اولویات کون سی چیز کتنی زیادہ اہم ہے اس چیز کو سمجھنا واقع علم اس چیز کو سمجھنا واقع علم ہے کوئی آدمی اگر یہ کہے نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوتا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں میں چلے گئے کیوں بولے نماز پڑھ کے بھی کہا جانے کا ہے جنت میں اور حادیث میں کیا ہے ماں کے قدم اب حدیث تو پہلے وہ صحیح ہے نہیں ہے ہاں ایسی حدیث ہے کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر اس کے پاؤں کے پاس رہے یعنی خدمت کر اس لیے کہ تیری جنت وہی ہے تو ایک آدمی کس چیز کی بنیاد پر جانچتا ہے وہی اس کے سمجھدار ہونے یا جاہل ہونے کی دلیل ہے ہم کس بنیاد پر کسی کو جانچتے ہیں اور کیا چیز چھوٹی تو ہم کو چلتا کیا چھوٹی تو نہیں چلتا اس دور کا بہت بڑا فتنا ہی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو دیکھ کر کسی کے پیچھے دوڑ پڑیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا منہج دیکھیے اس کا منہج کیا ہے ابھی آپ کیسا پہچاننا اس کا منحج کیا ہے وہ کن علماء سے جڑا ہے آسان طریقہ ہی ہے آپ بہت انڈیپ نہیں دیکھ سکتے موٹا موٹا آپ کے لیے شروعات کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے شیوخ کون ہے ایک آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا کہ نہیں پہچانا جاتا ایک آدمی کن لو کے بیچ میں بیٹھ رہا ہوجہ سے پہچانا جاتا ہے اور ایک دیندار انسان یا ایک علم سے جڑا ہوا آدمی اپنے علما سے جانا چاہتا ہے اس کی علما کون ہے اس کے شیوغ کون ہے اس کے یہ علم لیتا کہاں سے یہ رجوع کن کی طرف کرتا ہے ان کا منہج دیکھ کر اس کو سمجھا جا سکتا ہے وہ اپنی عقل سے کر رہا ہے مجھ کو سمجھ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے خالی قرآن حدیث بولے تو چلتا کوئی آدمی کہہ دے کسی عالم کی دنیا میں کوئی عالم صحیح نہیں ہے ہم کیا کریں گے قرآن حدیث پہ چلیں گے اب بھولا بھالا پیارا سنی مسلم کیا کرے گا اہل حدیث ہے نا سلفی ہے قرآن حدیث سنتے ہی اس کی گاڑی کو بریک لگ جاتا ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن قرآن حدیث کا نام لے کر کوئی ہم کو دھوکہ دے ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کو بلا بٹھایا لو قرآن یہ آیت پڑھو اور اس کا اپنا مطلب بیان کرے گی تو کیا اس نے قرآن بیان کیا یا اپنا فرمان بیان کیا اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ پہ تھوپنے کی کوشش کی پڑا آیت لیکن سمجھا رہا اپنے ذہن میں جو ہے لہذا آپ اس سے دھوکا نہ کھائیں کوئی آدمی آ کے آپ کو بتا رہا دیکھ آیت ہے نا یہ جو اللہ کے ناوی لکیو کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے کافی ہے تو یہ جتنے حکمراں ہیں وہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں نہیں اور ان کو مانتا ہے تو بھی اسی میں جائے گا ہم ایسے آدمی سے پوچھیں گے ٹھیک ہے یہ آیت کیا صرف حاصم کے بارے ہیں؟ میں ہے کون بولا آپ کو یہاں آئے اس میں لا صلاح تعلیم قرآبی فاتحت الكتاب من اس میں آ رہا نا آپ اصول سے پڑھ چکے ہیں جو لوگ ان کے لیے آپ سمجھانا نہیں پڑے گا اسی لیے اصول جس کو آ گئے اس کو آگے بہت آسان ہو جاتا ہے اس میں کیا ہے جو قور پاٹانا پڑے اس کی نماز نہیں تو جو میں کون آتا ہے عورتیں سب آتے نا مرد آئیں گے عورتیں آئیں گی اور اس میں امام آئے گا مختلف منفرد سب آئیں گے اس آیت میں بھی کیا ہے وہ ملم یافر جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ لوگ کیا ہو گئے کافر تو اب اس آیت کے مطابق اگر تمہارا مطلب لیا جائے تو اس کو صرف حاکم پر آپ فٹ کرو صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ حکم حکماں فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے اب ایک آدمی کو جاب آیا ایک جاب حلال ہے دوسرا حرام ہے اب اس نے وہ جاب چنا جو حرام ہے اس لیے کہ پیمنٹ زیادہ ہے سو جاب ہے اب آپ سے پتوا اگر پوچھا جائے کہ یہ جو آدمی ہے اس کے سامنے فیصلہ کرنے کا موقع آیا کہ نہیں آیا آیا پرسنل لائف میں گورنمنٹ کا کوئی بہت بڑا یا کچھ ایسا نہیں ہے اس کی اپنی لائف میں یہ بھی نہیں کہ حکومت کی سطح پر فیصلہ کرے ایسا اتایات میں نہیں جو اللہ کے ناظ لکیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر اب آپ بتائیے اس آیت میں ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں یہ جاب سنتا ہوں اور وہ جاب صحیح ہے نہیں جائز نہیں ہے جاب بھی نہیں اس نے زندگی کا ایک چھوٹا فیصلہ کیا شراب پیوں یا نہیں پیوں جھوٹ بولو اتنا چھوٹا ایک دم پانچ منٹ کا کام ہے ایک منٹ کا کام ہے ویسے جھوٹ ایک منٹ کا کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ جو ہے کئی جھوٹ کو جنم دیتا ہے پھر مسلسل جھوٹ بولنا پڑتا اس کی وجہ سے اس لیے بولتے ہیں جھوٹے کی یادداشت اچھی ہونا چاہیے آج کل کچھ بولا کل یاد نہیں رہتا اس کے کچھ اور اس کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے اس کو تو اب اس نے فیصلہ کرنے کا وقت آیا باس پوچھ رہا ہے کیوں نہیں آیا تھا کل اب اس کو فیصلہ کرنا ہے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں فلم دیکھنے گیا تھا یہ بولو یا بیمار تھا یہ بولو اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے اس نے فیصلہ کیا کیا سچ بول کے فائدہ نہیں ہونے والا ہے جاب سے نکال دے گا جھوٹ ہی بولتے ہیں اللہ نے نازل کیا کیا ہے سچ بولے یا جھوٹ بولو فیصلہ اس نے کیا کیا مل یا امول کافرون مفتی صاحب اس پہ پتوا کیا لگانے والے اب جینٹل میں مفتی اب کیا پتوا لگائے گا اس کے اوپر لگانا کیا پڑے گا اس نے فیصلہ کیا کہ جھوٹ بولنا چاہیے لہذا اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق جب اس نے فیصلہ نہیں کیا تو اس پہ آپ فاسف کا حکم لگاؤ گے کہ کافر کا ٹیکنیکلی کافر کا لگانا پڑے گا آپ کو آپ کے حصول سے نہیں اب یہ وہی لگانا پڑے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں فیصلہ وہی کیا جج ہے اب جج کے سامنے فیصلہ کرنے کا موقع آیا جج کو کسی نے رشوت دے دیا اپنا آدمی ہے تھوڑا معاملہ ڈیلا کرو پھانسی مت دو کھانسی دو اس کو اب جج نے کیا کر دیا ہاں ٹھیک ہے اتنی گواہ اتنے پختہ نہیں ہیں اس لیے تم کو پھانسی نہیں دی جائے گی تم کو قتل نہیں کیا جائے گا تم کو رجم نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تم کو کیا دیا جائے گا دو سال کی سزائے جو بھی ہے اس نے یہ جو فیصلہ دیا اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق کیا نہیں کس بنیاد پر کیا خواہش کے بنیاد پر تو اس کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے کی مطابق ہے نہیں کیا یہ کافر ہو جاتا ہے بتائیے زندگی میں ہر آدمی مرد ہو یا عورت امیر ہو یا گریب کیا ہمارے سارے فیصلے شریف کے مطابق ہوتے ہیں हो سارے کافی ہو جائیں گے کیونکہ ہر گنا کرنے والا کیسا نیم میں گنا کرتا نا چوائس نہیں رہتی اس کی کوئی گنا اگر چوائس نہیں ہے تو گنا ہی نہیں ہے کم جناخت تم بھی اللہ کی ماں چاہ مدد کو اللہ نے کہا تم سے کوئی گناہ نہیں جس میں تم سے چوک ہو جائے تو گناہ ہی نہیں جیسے گاڑی چلا رہا چلا رہا اور سامنے کوئی آدمی آیا اور بیل بھی آیا اور بچانے میں کنفیوز ہو گیا اور الٹا ہو گیا چوائس غلط ہو گئی اس کی نیا ڈرائیور ہے پیچھے ایل لگایا سامنے بیل کو نہیں معلوم تھا آدمی کے اوپر گاڑی چلی گئی اس نے جان بوجھ کے قتل کیا نہیں خطا ہو گئی اس سے خطا الگ ہے گناہ الگ ہے اب اس کو کیا کہیں گے یہ قاتل کہیں گے اس کو کہ اس نے جان بوجھ کے مار ڈالا ایک مسلمان کو اس کو مرڈر نہیں کہیں گے آپ اس سے بھول ہو گئی اس سے غلطی ہو گئی مسٹیک ہو گئی اس کو خطا کہ اللہ نے کہا اللہ کم جنافی مم بھی تم سے خطا ہو جائے تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے ماں کام مدد بوب ہاں لیکن تمہارا دل پختہ ارادے کے ساتھ جو کرے اس پہ پکڑ ہے اچھا موقع ملا ڈال اس کے پر اب یہ کیا ہو گیا یہ دل کے ارادے کے ساتھ دیکھی سمجھیں اس کو تو اسلام میں ایسی خطا گناہ نہیں ہے لیکن جانتے بوجھتے ہی کرے گا تبھی تو گناہ ہوتا ہے تو اب گناہ کرنے والا گناہ کی نیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ بولتا ہے چلو نیکی کریں گے اور شراب پی رہا وہ گناہ کی نیت کرتا ہے وہ گناہ کا فیصلہ کرتا ہے پیئیں گے شراب تو اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا فیصلہ تو کیا اس بنیاد پر اس کو اب فاسک کہیں گے کہ کافر کہیں گے اب آیا تو کیا بتا رہی ہے اللہ کے ناول کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کفر ہے لیکن کفر دونوں کفر یہ کفر سے چھوٹا کفر ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر نکالتا ہے یہ وہ کفر ہے جو اسلام میں ہی رکھتا ہے لیکن بہت بڑا کفر ہے جیسے اللہ اور بھی حدیثیں کہی ہیں سباب المسلم پسو و کفر مسلمان کو گالی دینا کیا ہے گناہ ہے فسوخ ہے کبیلا گناہ ہے شریعت کی حدوں سے باہر نکلنا ہے وہ قیتال کفر اور مسلمان سے قطال کرنا جنگ کرنا یہ کیا ہے کفر ہے تو ایک آدمی اگر مسلمان سے لڑے تو کافر ہو جاتا ہے نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا امپا افت المنی فتح الوف اصل ہو بینا وہ امبغت اقدا فقاتل حت تفیح فقاتل حت تفیح الا امرا کہ جب دو مسلمان یا دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں تطال کریں جنگ کریں تو کیا کرو دونوں میں سلاح لیکن پھر بھی اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور اخوتون بصل بے نہ اخوی کو ایمان والے آپس میں بھائی ہیں تو اب بھائیوں کے درمیان سلاح کرو تو جنگ کر کے وہ کافر ہوئے کہ ابھی اب بھی ایمان والے ہیں اللہ نے کیا کہا ایمان والے بھائی ہیں تو جنگ بھی کر رہے اور بھائی بھی ہیں تو مسلمان بھائی کیسا ہوا جبکہ کی اسلام سے نکل چکا ہے جنگ کرنے کی وجہ سے کیونکہ حدیث کیا بتا رہی ہے مسلمان سے لڑنا کیا ہے کفر ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر نکال دے اب یہ کب سمجھے گا جب سلف کی طرف رجوع کرے گا اور صحیح فہم ہوگا نہیں تو کسی بھی گناہ کے اوپر کسی کو بھی کافر کرار دے گا جیسا کس نے کیا خوارج نے خوارج نے کیا کیا کافر خوارج ایک فرقہ ہے ان تفصیل سے کبھی ان کے بارے میں دیکھیں گے خوارج ایک فرقہ تھا اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فرقہ جس نے مسلمانوں کو کافر تراف کیا ان کے نزدیک ایک بھی گنا اگر آدمی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کتنے ڈینجر لوگ ہیں اسی لیے خوارث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نماز دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے کس سے کہہ رہے ہیں صحابہ ان کی نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے ان کی عبادات دیکھ کے تم اپنی عبادات کو کم سمجھو گے یعنی وہ اتنی زیادہ سپیرئر تقوی والے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے پیڑھ میں شکار میں آیا اور پار نکل گیا دین سے نکل جائے گی تو دینداری داری بظاہر دکھائی دے رہی ہے لیکن دین ہے نہیں وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے خلق سے آگے نہیں بڑھے گا قرآن پڑھیں گے آئین اوین سب ہے لیکن اس سے آگے بڑھے گا دل فہم قرآن کا صحیح نہیں ہوگا صحیح سمجھ نہیں ہوگی منحج صحیح نہیں ہوگا جیسا صحابہ نے سمجھا ویسا نہیں سمجھیں گے وہ اپنے حساب سے سمجھیں گے اور ایسا کر کے انہوں نے کیا کیا اللہ تعالی کو کہا یہ کافی رو گئے کیونکہ انہوں نے کیا کہا حضرت معاویہ کے اور میرے درمیان تمہاری طرف سے ایک آدمی ہماری طرف سے ایک آدمی دونوں بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے کہا یہ کیسا فیصلہ کریں گے اللہ کے فیصلے کی بجائے انسان کا فیصلہ کافر وَمَن لَم يحكم انزل اللہ فلائی کافر <الْكافِرُونَ> قرآن کی آیت لی اور کافر کس کو بنایا جس کے ایمان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میری نسبت حضرت علی سے ایسی ہے جیسے موسا علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون سے تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ عظلم یہ کہہ رہے ہیں ہاں لیکن मेरे بات کوئی نبی نہیں ہے آپ देखिए جس کو اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں کہ اپنی مسبت جوڑ رہے ہیں کہ اپنے بات جیسے موسا علیہ السلام نے قوم میں کچھ دنوں کے لیے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا ویسے میں کچھ وقت کے لیے جب جا رہا ہوں تو تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ہارون سلام کو پرماننٹ چھوڑ کے نہیں گئے تھے ٹیمپرری تھے وہ دونوں پرک یاد رکھیے تو ان کو کافر خرا دے دیا تو آج بھی ایسا طبقہ آپ کو ملے گا جو پھر اسی منحص پر جا رہا ہے بدقسمتی سے وہ سمجھتا نہیں ہے پورا ملک حکم کافر کیوں شریعت نافذ نہیں کر رہے خلافت نہیں ہے شریعت نافذ نہیں کر رہے حکومت الہیہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا وہ لوگ شریعت کا نفاذ نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے کافی ہو گئے یہ وہی منہج ہے جو خوارش کا ہے بلا شبہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ضروری ہے لیکن صرف حکومت کی سطح پر نہیں گھر کی سطح پر بھی دل کی سطح پر بھی بھائی آپ جب پوری دنیا میں آپ شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ اللہ کی زمین پہ کرنا چاہتے ہیں بہت پیاری بات ہے پہلے ذرا دل کی زمین پہ بھی تو کرو نہیں دل کی زمین پر شریعت نہیں ہے دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے حلال چھوڑ کے حرام میں بھی جانے کا دل کر رہا ہے تو تمہارے دل کی زمین پر جہاں حلال کے پیڑ ہیں وہاں حرام کے بھی تو پودے اگ رہے ہیں نا جہاں اللہ کی طاعت نہر ہے وہاں گنا کے کنویں بھی تو ہے نا تو دل کی زمین پر کہاں شریعت پوری ہے گھر کی زمین پر کہاں شریعت پوری ہے بستی کی زمین پر کہاں شریعت پوری پوری دنیا میں نافذ کر رہا ہے. اور ان کو بول رہا ہے کہ وہ پورے ملک میں نافذ نہیں کر رہے ہیں اس کے کافر اور تو تیرے گھر میں نافذ نہیں کر رہا تو مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اپنے گھر کا ہاکم بنایا آپ نے نہیں کہا کلر وہ کل مسولون ریتی تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری ریت ہے نا تو بھی تو ہاکم ہے گھر کے اندر شریعت کے نفاس تیرے گھر میں ہے بیوی نے بولی ٹی وی لاؤ لایا نا اور بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں سیریل اور بچے کو کھانا نہیں بنا رہے وہ کھا رہا سیریل گھر میں شریعت ہے پردہ ہے کسی کی شادی میں جاتی ہے تو بھی دلہن کو آنے سمجھ میں نہیں آئے گا دلہن کے بازو بیٹھی تو بے پردگی کے ساتھ میں کہاں ہے شریعت और मुल्कों के बारे में तो बात कर रहा है तेरे घर में शरीयत नहीं है इसीलिए बहुत सारे उलमा ने कहा पहले अपने दिल पे तो शरीयत नाफिस करो अपनी हुकूमत में तो शरीयत नाफिस करो बार बाद में करो पहले तेरे घर में कहा है छोटे में फेल हो रहा और बड़ा प्रोजेक्ट ले रहा हे आदमी है उसने एक छोटा प्रोजेक्ट फेल कर दिया क्या करेंगे बहुत भारी आदमी बाबा पूरा टेंडर अब तू ले आम्पल गलत है तेरा نا کریں گے ایزا نہیں کریں گے جو آدمی آپ کو سیمپل میں مسٹیک کر رہا ہے آپ اس کو بڑا کچھ دو گے ٹینڈر دو گے نہیں گھر کا سیمپل ہمارا بگڑا ہوا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری زمین میں ہم خلافت اور حکومت اور اسلامی شریعت نافذ کریں کتنے بھولے ہیں ہم لوگ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ ایسے جتنے لوگ ہیں جن کی بات سننے میں نغمہ لگتی ہے لیکن یہ بات واقعی اسلامی بنیادوں پر نہیں ہے دیکھیں مقاصد کا اچھا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن مقاصد کے ساتھ وسائل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے کہاں جانا ہے اچھی بات ہے کون سی گاڑی میں بیٹھ رہا یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے جانا یہاں اور بیٹر گاڑی میں یہاں کی تو نیت تیری اچھی ہے مقصد تیرا اچھا ہے لیکن مقصد کے ساتھ ساتھ ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن بزرگوں کی قبروں پر سر ٹکا رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے وہ بولتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے آپ ان کو کیا بولیں گے اللہ کے بندے نیت اچھی ہے تیرا طریقہ بھی اچھا ہونا تو تیری نیت اگر صحیح ہے نبوی طریقہ جب تک کہ تو اپنائے گا نہیں تیری اچھی نیت تجھ کو فائدہ دے گی نہیں تو طریقہ بھی صحیح کر اپنا تو طریقہ بھی اپنا صحیح کر لہذا جو بات میں نے کہی اندل علم فون خدی کو یہ علم دین ہے جو بھی علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنے اندر اپنے دین کو بنا رہا ہے اس کی ذہنیت بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس سے آپ دین لے رہے ہیں یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا ایک بیان سنا تبھی پہ بہت پسند آیا لیکن اس کے اگلے بیان کہتے ہیں اس کا سیاسی نقطۂ نظر کیا ہے کہیں وہ خوارش کے ذہن کا تو نہیں ہے کہیں وہ ایک عقیلے میں صحیح لیکن دوسرے میں غلط تو نہیں ہے کہیں وہ اب اب ایک آدمی عام آدمی کیسے چیک کرے گا کہ وہ توحید پہ بول رہا ہے اتنی توحید ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا سب مخلوق ہے قرآن بھی مخلوق ہے قرآن اللہ آئے گا ہم سامنے والے قرآن اللہ تھوڑی کی تو پھر اللہ کے سوا کیا ہے سب مخلوق تو قرآن بھی کیا ہو گیا نوز بلّہ اب یہ آ گیا اس کی باتوں میں اقلیات اس پر غالب ہے عقیدے میں اقلیات چلا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کی صبح کسی کی عبادت نہیں کر رہا ہے بولتا ہے لیکن عقل سے اس نے ایک عقیدہ دوسرا گھڑ لیا اللہ ہر جگہ ہے کیوں کیونکہ اللہ کو اوپر ماننے میں اللہ لمٹ ہو جاتا ہے اللہ انلمیٹڈ ہے اب اس کی عقل کے حساب سے ہے حالانکہ ہر جگہ بولنا اللہ کو کیا کرنا ہے لمٹ بنانا ہے کیونکہ جگہ لمٹ ہے اس لیے ہم اللہ کو عرش کے اوپر مانتے ہیں جہاں ساری جگہوں کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر اللہ ہے لیکن جو ہر جگہ میں مانتا ہے تو وہ اللہ کو محدود کر رہا ہے کیا غیر محدود وہ محدود کر رہا ہے لیکن ایک عام آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا ہے ایسے کئی مسائل ہیں جس میں آدمی دھوکا کھا سکتا ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ان علما سے علم کو لے جو سلب کے منہج پر ہیں ایک دو تین چیزیں دیکھ کے کسی کے دھوکے میں نہیں آئے اس وقت میں عالمی سطح پر میڈیا کی وجہ سے بولنے والے بڑھ گئے ہیں اور صحیح لوگ کم ہیں غلط لوگ زیادہ ہیں خاص طور سے میڈیا میں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ علما کی طرف رجوع کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاسی علامہ سے خدا ایج لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا ایسے سال سال کے سال ایسے آئیں گے کہ جو دھوکے والے ہوں اس دور میں دھوکہ ہی دھوکا ہوگا آدمی دھوکا کھا جائے گا صحیح کو غلط سمجھا, سمجھا گل کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا یو خو و نفی حل امین اور خیانت کرنے والے کو خائن کو امین مانا جائے گا امانت دار اور امانت دار کو خائن خیانت کرنے والا مانا جائے گا کفی ہر روئی بابا وینت خفیہ اور روئی جس میں روئی ببا بولنے لگیں گے قیل و روئی بابا صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روئی بابا کیا ہے آپ نے فرمایا الرجل التا پکل مفی امر العاب ایک بدکردار آدمی ایک جاہل قسم کا آدمی ہے جس کو واقعی گہری سمجھ دین کی نہیں ہے ایسا آدمی لوگوں کے امت کے عمومی مسائل میں گفتگو کرنے لگے گا کچھ بھی معلوم نہیں ہے لیکن رائے دینے کے لیے رائے بہادر ہے کچھ بھی پوچھو اس کے پاس اس کے بارے میں رائے ہے بڑے بڑے ملکوں کے فیصلے کرتا ہے کہاں بیٹھ کے ہوٹل میں ہوٹل میں بیٹھ کے وہ ملکوں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے پلا ملکیں ایسا کرنا چاہیے فلانے ملکیں ایسا کرنا چاہیے اور گھر پہ جاتا ہے تو بولتی آپ نے ایسا کرنا چاہیے وہ باہر ایسا ہے جیسے ملک کا حاکم ہو اتنے بڑے بڑے ڈسیجن لیکن گھر میں مزدور یونین میں ہو گھر میں کہاں ہو مزدور یونین گھر میں کچھ چلتی نہیں اس اپنے گھر میں دینداری نہیں لا سکتا ہے لیکن عالمی سطح پر شریعت کی حکومت الاحیہ کی اور بہت ساری باتیں کرتا ہے گھر میں کچھ نہیں چلتا اس وہ یہ تک مو وہ کے قوی ہر روئی بدا روئی بدا بڑبڑانے لگیں گے اس دور میں اور آج ایسا دور ہے ہر آدمی کو آپ دیکھو بیٹھ کے بڑی بڑی, بڑی باتیں کرے گا سعودی کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیا کر رہے مسلمان حاکم یہ کر رہے وہ ایسا کر رہے تو کیا کر رہا تو کیا کر رہا ہے تیری اپنے گھر میں تیری اپنی بستی میں تیرے کبر شرک پر ہیں تو کیا کر رہے ہیں تیرے قریبی لوگ گناہوں میں ملوث ہیں قریب کا شراب خانا بند کر سکتا ہے تو گورنمنٹ کی لائسنس ہے اس کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی مجھ کو تجھ کو ڈر ہے دوسروں کا تو کافر نہیں ہوا اس کی وجہ سے تو فاسق نہیں ہوا اس کی وجہ سے اور دوسرے اگر ڈرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ہم پہ حملہ کر دی گیا ایسا ڈیسیجن لیں گے تو وہ کافر ہو گئے ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے ان کے بارے میں کہ شیطان نے ان کے دل میں وہ بات ڈالی اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو زمین پر شرک کرنے لگے تو پہلے وہ چیز عقیدے میں شامل ہوئی پھر عمل میں آئی سمجھ میں آ رہی بات شرک پہلے عقیدے میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد عمل میں آتا ہے بھائی آدمی درگاہ پہ کیوں جاتا وہاں جا کے بول رہا معلوم نہیں کیوں آیا ایسا ہوتا وہ تمنان لے کے جاتا ہے بابا اللہ والے اور وہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے کیس حل نہیں ہو رہا ہے بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے شوہر بات نہیں مانتا ہے وہ بےچار مانے تو کتنی مانے بات نہیں مانتا ہے اب درگاہ پہ جا رہے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ ہی جا رہے ہیں کہ یہ کام بنانے والے ہیں یہ اولاد دینے والے ہیں عقیدہ ہے تب جا کے تو سارے امال ہو رہے ہیں تب جا کے سجدے ہو رہے ہیں تب جا کے نظر نیاز ہو رہی ہے تب جا کے وہاں پر قربانیاں ہو رہی ہیں تو یہ شرک والا عقیدہ توقید والا معاملہ یہ عقیدے والا معاملہ ہے اور عقیدے کے معاملے کے لیے علم ہی کی بنیاد پر اس کی تردید کی جاتی ہے علم ہی کی بنیاد پر اس کو ثابت کیا جاتا ہے علم نہیں تو آپ کیسا کریں گے شرک کو ختم کیسا کریں گے آپ بتائیے اسی لیے اللہ تعالی نے عرب میں شرک عام تھا اللہ نے آیت کون سی نازل کی شرک حرام ہے اللہ نے پہلی آیت نازل کی کیا نازل کی اقرأ بسم ربک خلق خلق الانسان من علق رب القرب کل اکرم الم بال قلم الم السان پھیلاو ما پورے ماحول میں شرک ہے اور آیات آ رہی ہیں کس کی علم کی پڑھ رب کریم ہے جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے انسان جو نہیں جانتا تھا اس کو سکھایا بتایا جا رہا سکھا علم علم علم قلم علم پڑھ سیکھ سکھایا نہیں جانتا تھا سارے جو لوازمات ہیں آیت میں ان پانچ آیتوں میں یہ سب کے سب علم سے جڑے ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ شرک کے باطل کو کفر کے باطل کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے علم سب سے بڑا ہتھیار ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا والا تو علم کا پرین وجا ہوں اے نبی انکار کرنے والوں کی باتوں میں مت آنا اور ان سے جہاد کرنا اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد بڑا جہاد کرنے کے لیے کیا چاہیے مزل مزل چاہیے نہیں بڑا جہاز کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے کیوں اس لیے کہ باطل کی بنیاد پر اہل باطل فساد کرتے ہیں صحیح نہیں سمجھ رہا نا کچھ بھی باطل کی بنیاد پر ایک آدمی کے اندر جب باطل آتا ہے تو پھر زمین کے الٹے کام کرنا شروع کرتا ہے وہ پہلے بگڑتا کیا ہے امن اور اس کے بعد بگڑتا دل ہے نا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں القلف خبردار آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے سارا بدن صحیح ہوتا ہے اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے دل بگڑتا ہے بدن بگڑتا ہے یعنی دل سوچنے کی جگہ ہے یہ جگہ بگڑتی ہے تو بدن عمل کرنے کی جگہ ہے تو سوچ بگڑتی ہے تو بدن کے امال بھی بگڑتے ہیں معلوم آدمی کا عملی بگاڑ اس کی سوچ کی بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا عمل کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اصل ریپیئر کا کرنا پڑے گا بھئی آپ کا نہ پنکھا چل رہا نہ ٹیوب چل رہا نہ آپ کا کچھ بھی چل رہا آپ کیا کریں گے دیکھیں گے فیوز تو نہیں اڑا ہے اب بیوی ہے کیا ہوا یہاں بند ہے وہاں کیا کر رہے ہو آپ تو بیوی سے کیا کہے گا صبر کیجیے ہاں اصل مسئلہ ادھر ہے یہاں سے کنیکشن خراب ہوا ہے तब जाके वहां उसका असर दिखाई दे रहा है वो जो असर है वो यहां कसर रह गई तो वहां असर दिखाई दे रहा है यहाँ रिपेयर कर दिया वायर जोड़ दिया फिर उस सही कर दिया सिर्फ लाइट नहीं ट्यूबलाइट नहीं तेरी भी ट्यूबलाइट सही हो जाएगी सारा घर रोशन हो जाएगा पंखा भी चलेगा ए भी चलेगा फ्रिज भी चलेगा और सारी चीजें चलने लगेंगी यहाँ प्रॉब्लम है تو آدمی کی سوچ میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس کی زندگی میں تمام شعبوں میں بگاڑ آ جاتا ہے اس کی زبان میں بگاڑ آتا ہے اس کے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں اس کے قدم غلط راستے پر چلتے ہیں اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں بگاڑ پیدا فساد پیدا ہوتا ہے یہی بات حدیث میں بیان کی گئی ہے لہذا انسان کی اصلاح اگر کرنی ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے کریں گے آپاؤں سے اس کے دل سے اور دل کی اصلاح کے کیا علم ہے اسی لیے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو یہ جو علوم اور علمی جروس اور جو بھی معاملات ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم فیوز سے شروعات کریں ہم اصل جگہ سے شروعات کریں اصل ہتھیار ہمارے پاس ہو جس کے ذریعے سے ایک انسان کی اصلاح ہوتی ہے یہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اسی لیے اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی کیا کہا وہ شفا الما فدور سینوں میں جو بیماری ہوتی ہے ان بیماریوں کی شفا کس میں ہے قرآن میں ہے کیا کریں گے گلے میں لٹکانے سے ہوگا دل کی بیماریوں کے لیے یہ دوا ہے شفا ہے کہ اس میں جو علم بیان کیا گیا ہے قرآن میں جو علمی باتیں ہیں واض و نصیحت ہے جب یہ لوگوں کو دیا جائے گا صحیح انداز میں پہنچایا جائے گا دلوں پر اثر ہوگا اور بیماری دلوں کی دور ہوگی آدمی کو شفا نصیب ہوگی ہے لہذا قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے اسی کا یہ سلسلہ ہے اور یہ کورس اسی کو بات کو سامنے رکھتے ہوئے لیا جا رہا ہے کیا کورس ہے بہت سالوں کو پڑھنے ہی نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے الاربعون النوویہ کیا ہے یہ اتنا مشکل مشکل کیا لے رہے ہیں اس میں پڑھایا کیا جائے گا امام النوی کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے جس میں بیالیس حدیثیں ہیں اور یہ حدیثیں دین میں اہم ترین چیزیں ایسی حدیثیں جن میں کئی باتیں نکلتی ہیں ایک ایک حدیث میں دین کے کسی اہم ترین امر کو ذکر کیا گیا ہے اور اس حدیث میں غور کرنے سے دین کے کئی احکام اور کئی بنیادی اصول ایسے ٹھوس معاملات اس میں ہیں جو عقیدے سے عبادات سے اخلاقیات سے یا معاشرتی آداب سے یا حقوق سے حلال و حرام سے یا دین کے اصول یا فروغ سے جڑے ہوئے ہیں یہ اہم ترین اصول ہیں دین کے انہوں نے کہا کہ میں کچھ حدیثیں جمع کرتا ہوں جن میں ایک طالب علم کو شروعات کے لیے بنیادی حدیثیں بہت حدیثیں ہیں کتنی حدیثیں ہزاروں سے حدیث لاکھوں سے حدیث کتنا پڑھے گا آدمی تو زیادہ پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھوڑا پڑھنا چاہیے تھوڑے کو اچھا پڑھنا زیادہ کو ہزم کرنے لائق بناتا ہے صحیح ہے بچے کو آپ کیا کرتے سارے گاؤں کا کھلاتے پہلے تھوڑا کھلاتے اس کو پہلے اتنا تو ہضم ہونے دو اس کو جب وہ اچھی طرح سے اس کو ہضم کرنے والا بنتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں روٹی اور پھر بوٹی بعد میں پہلے وہ دودھ پیتا ہے جب اس کا ہاضمہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اور زیادہ علمی چیزیں دی جاتی ہے تو طالب علم کے لیے بھی نے یہی اصول بیان کیا ہے طالب علم ایک دم بڑی بڑی کتابوں کا شوقین نہ بنے مجھ کو کیا مجھ کو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بڑی کتاب پڑھنا ہے چھوٹی کتاب پہلے موٹی کتاب بعد میں جو آدمی چھوٹی کتاب اچھی طرح سے پڑھ لے بڑی کتاب پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکن طالب علم سنتا نہیں طالب علم کیا ہوتا ہے بہت بے چین ہوتا ہے اس کو بڑی کتاب پہلے چاہیے چھوٹی کتاب تم پڑھو ہم نہیں پڑھتے حالانکہ اصل ابتدا علم کی ہوتی ہے چھوٹی کتاب اللہ نے کیا کیا ابتدا میں کتنی آیتیں نازل کی پانچ سو دیکھیے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھی ایک ساتھ بہت بہت نہیں وہ مدینہ میں آتی تھی بڑی بڑی صورتیں آ جایا کرتی تھی لیکن مکہ میں پانچ آئے تھے دو آئے تھے چار آئے تھے آپ کو پہلے تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تھا پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑی بڑی صورتیں بھی نازل ہوا کرتی تھی تو پہلے تھوڑا دیا جاتا ہے آپ مکھی صورتیں आप देखेंगे आपको آپ دیکھیں گے آپ کو کتنی بڑی بڑی صورتے دکھائی دیں گی ان کا ادھر کا ونہر ان نچانیہ اسی طرح سے دوسری صورتیں کلو اللہ اللہ وسمت والی چھوٹی, چھوٹی سوتے ہیں تو علم تھوڑا تھوڑا لیا جاتا ہے اس کے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے جو تھوڑے میں پختہ ہو جاتا ہے وہ پختہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ بڑے علم کے لیے تیار ہوتا ہے انہی میں سے یہ ایک سلسلہ ہے امام منوی کی تو تشریح کے ساتھ ہے ورنہ اگر اصل کتاب دیکھی جائے تو ایسی چھوٹی کتاب یہ چھوٹی اتنی بس لیکن وہ پڑھتے پڑھتے بس بس ہو جاتا ہے وہ کتاب اتنی عمدہ ہے کہ ایک ایک حدیث اگر ہم سمجھیں اور اگر ایک ہفتے میں ایک حدیث ہم پڑھیں کتنا ہوگا سال کو دس ہفتے کم سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں ہاں باون پچاس باون جو بھی ہے باون ہفتے ہوتے ہیں اور یہ حدیثیں کتنی ہیں بیالیس اگر ایک ہفتے میں ہم لوگ اگر ایک حدیث پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا لوگ سوچیں گے یہ اتنا بڑا درد چلنے والا دکھتا ہے آپ جاتے ہیں گھر کو کتنا لمبا مت لو اگر ہم چار حدیث ایک ہفتے میں پڑھیں گے تو بھی کتنا لگے گا ہم کو آپ اور واقعی آپ دیکھیں اس میں سے ہر حدیث دو یا تین ہفتے کی ہے اور کچھ حدیثیں اور بھی زیادہ کی ہے اس لیے کہ اتنی باتیں اس میں ہیں اور یہ ابھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے ہم لوگ کریں گے اس کو تو باقی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ لیکن اب یہاں پر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اتنا لمبا ہم کیوں پڑھیں تو آپ کو سیکھنا ہے کہ ختم کرنا ہے دیکھیں جو آدمی کھانا اس کے سامنے رکھا ہے آپ سوچیے اس کو ذرا تو وہ کیا کرتا ہے ہر ماں لذا کے ساتھ کھاتا ہے اس کو کھانا بولتے ہیں وہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کسی طرح سے بالکل تھیلے میں ڈال دے چبارا بھی نہیں نکل لے رہا ہے ایک دم کہ پورا تھالی خالی کرنا ہے مجھ کو یہ ٹارگٹ اگر اس کا ہے تو باقی وہ کامیاب ہوگا لیکن ہاضمہ اس کے بعد بیو کو بولے گا اینو ہے یا تینو ہے جو بھی ہے مانگے گا اس ہضم نہیں ہو رہا ہے کیوں بھی ہے لیکن دانتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا بغیر چبائے نگل گیا کیوں میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا میں نے صحیح ڈنگ سے چبایا نہیں تو اب کھانا پیٹ میں جا کے چبائے گا پیٹ کو لیکن ایک آدمی کھانا کھاتا ہے واقعی وہ تھوڑا کھانا اس کے سامنے ہے لیکن ہر دبا ایک دم سے کھا رہا ہے اس کو کھانے کا پورا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بچوں کو کبھی آپ نے آئس کریم کھاتے دیکھا ہے اپنے آپ کو دیکھ لیجیے کم سے کم آدمی کیا کرتا ہے آئس کریم نہیں تب پورا نکل جاتا ہے نہیں مٹھائی لے گا تھوڑا تھوڑا کھائے گا ایک ہر لقمے میں لذت لیتا ہے اس کو کھانا بولتے نگلنے کو کھانا بولتے نہیں نگلنے کو کھانا نہیں بولتے خالی نگلنے اچھا تو کوئی بھی آدمی واقعی لذت غذا کی تب محسوس کرتا ہے جب ہر لقمے کو صحیح قاعدے سے کھاتا ہے چباتا ہے نگلتا ہے علم میں اکثر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کیوں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے میں نے کتاب پڑھ لیا تو آپ کو میڈل جمع کرنا ہے کیا کرنا کیا ہے آپ کو اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دس آیتیں سیکھتے تھے جب تک کہ ان کو پکا نہیں کرتے اگلی دس آیتیں نہیں لیتے تھے لیکن آج ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ملیں گے میں نے تین تفسیر پڑھا چوتھی چالو ہے چوتھی پڑھ رہا ہوں ایک آیت پوچھ لیے اس بارے میں دو کال ہیں ذرا دیکھ کے آتا ٹھہرو ذرا نہیں معلوم کیوں؟ پورا پڑھ لیا اس نے لیکن پڑھا کیسا ختم کرنے کے لیے پڑھا جمع کرنے کے لیے نہیں پڑھا دو چیزیں ہیں آدمی علم کو ختم کرنے کے لیے پڑھے اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو تھوڑے علم میں بھی برکت ہوتی ہے ایک حدیث کو کئی جگہ آدمی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس حدیث کو سمجھ چکا ہے اب اس حدیث سے کئی مسائل پر استدلال کرے گا اسی لیے صحیح بخاری کے کمالات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے انشاءاللہ ایک کورس اس پہ بھی ہم کریں گے امام البخاری اور صحیح البخاری ہے ایک کورس انشاءاللہ شاء اللہ بھی کریں گے اس میں امام بخاری کی سیرت اور صحیح بخاری کی خصوصیات کیا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے صحیح بخاری کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ امام البخاری ایک حدیث کو کئی جگہ لاتے ہیں دو باتیں بتانا چاہتے ہیں ایک واقعی صحیح حدیثیں کم بھی ہوں تب بھی ان سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں تو صحیح حدیثیں کافی ہیں زبر آدمی اگر آپ بہت سا کیا کہتے ہیں ایک ایک کر کے ایسا ہم لوگ حدیثوں کو ضعیف ضعیف کرنا شروع کریں گے بہت تھوڑی حدیثیں رہ جائیں گی یہ آدمی کیا ہے یہ حدیثوں کا ہمدرد ہے اس کو کسی ضعیف حدیث بھی چاہیے جھوٹی بھی چاہیے امام بخاری بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح حدیثیں کیا ہیں کافی ہیں دو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں ایک حدیث اس باب میں بھی آتی ہے اس باب میں بھی آتی ہے اس باب میں بھی آتی ہے, بھی آتی ہے, بھی آتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حدیث میں معنی چھپے ہوتے ہیں بظاہر وہ ایک ہی باب کی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ حدیث کئی مسائل کے حل کرنے والی ہوتی ہے تو یہ کب ملے گا جب حدیث کو اچھے سے آدمی سمجھے گا جب آدمی اچھے سے حدیث کو نہیں سمجھے گا تو وہ ایک ہی فیلڈ میں ایک حدیث کو استعمال کرے گا لیکن باقی میدانوں میں باقی مسائل میں حدیث اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گی علم اسی کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا گھر ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اس کونے میں کیا ہے اس کونے میں کیا ہے تو آپ نے اپنے گھر کو نہیں پہچانا اسی لیے حدیثیں اتنی ساری ہیں آدمی زندگی بھر پڑتا رہتا ہے لیکن اس حدیث میں واقعی کتنی باتیں ہیں اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے یہ علم پا کر بھی محروم ہونا ہے ہے اس کے پاس لیکن معلوم نہیں آپ کوئی آدمی آپ نے دیکھا ایسا اس کو بولے تیری جیب میں کیا ہے نہیں معلوم ارے تیری جیب میں نہیں معلوم آپ کیا بولیں گے ایسے آدمی کے پاس بہت علم والا ہے با بھائی بہت تکوا والا ہے ایسا بولیں گے اس کو اتنا متقی ہے اللہ والا ہے ایک دم اس کو اس کی جیب میں کیا معلوم نہیں تو ایسا آدمی نادان آدمی ہے جس کو اپنے پاس کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک مسئلہ پوچھا جائے تو اس مسئلے میں کوئی بھی بات معلوم نہیں ہے تم کو بولا جاتا دیکھو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم پھر بتایا جاتا ہے یہ حدیث ہاں اب بھی سمجھ میں آیا تو مطلب اس کو حدیث معلوم تھی لیکن حدیث معلوم نہیں تھی اس کو حدیث معلوم لیکن حدیث, معلوم. لیکن حدیث میں کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا تو ہم کو کیا معلوم کرنا ہے پھر اگر ہم گہرائی کے ساتھ ان محافظ کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا اب گھبرائے میں نہیں کہ ایک سال تک یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ لیکن ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی یہ ختم ہو اس میں سے جو ضروری باتیں ہم بولیں یہ نہیں کہ ہم صنعت پہ بحث شروع کر دیں کہ اس کی سرحد میں کتنے روحات ہیں اور کیا ہیں وہ ہمارے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تقریباً جو اہم باتیں ہیں وہ باتیں سامنے آئیں اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں امام النووی بعض نے کہا ہے امام النووی ساتویں صدی کے عالم ہیں ساتویں صدی یعنی چھ میں ان کی وفات ہوئی سکس سیون سکس یاد رہے گا آپ کو ان کی وفات ہوئی ہے اور علمی اعتبار سے کافی مشہور علماء میں سے گزرے ہیں اور ان کا خصوصی میدان علمی اعتبار سے حدیث اور فخر رہا ہے اگرچہ قرآن کی سلسلے میں بھی ان کی کتاب ہے آداب احمد القرآن جو انہوں نے قرآن کے حاملین کے لیے کیا آداب ہیں اس پر بھی لکھا ہے لیکن اصلان ان کا میدان حدیث اور حدیث سے استعمال کیے جانے والے مسائل فکر یہ رہا ہے اور علماء نے ان کی کافی تعریف کی ہے بلکہ بہت سارے علماء نے کہا کہ ان کے اخلاص کی اللہ بہتر جانتا ہے اخلاص کی دلیل ہے کہ ان کی تقریباً کتابیں بہت عام ہیں یعنی علماء میں ایک بات یہ بھی مانی جاتی ہے کہ ایک آدمی کے علم کا انتشار ہونا اس کے اخلاص کی دلیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے تو امام النبی کے کی کتابیں تقریباً کتابیں عام ہیں مثال کے طور پر ان کی کتابوں میں سے کتاب ہے ریاض الصالحین آپ دیکھیں گے تقریباً مختلف مکاتی بے فکر کے ماننے والے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اشاری ماتھوریدی نہ جانے کون کون تقریباً سارے طبقات کے لوگ اس کتاب کو ان میں, ان میں،, ان میں اس کتاب کی مقبولیت ہے وہ تقریباً اس کتاب کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور اس کے دروس ان کے ہاں ہوتے ہیں تو تقریباً لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں ریاض الصلحین اس کتاب میں سلوک سے متعلق یعنی آدمی کے اخلاق درست ہو جائیں صفات اس کی اچھی ہو جائیں عبادات کرنے والا بن جائے اس اعتبار سے گویا کہ وہ فضائل اور آداب کی کتاب ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس میں وہ باب قائم کرتے ہیں آیات ذکر کرتے ہیں اس کے بعد احادیث ذکر کرتے ہیں اور احادیث میں مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کرتے ہیں بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور بہت ہی علماء نے اس میں فوائد بیان کیے تو ریاض السالین عام کتاب ہے اسی طرح سے ان کی کتاب بھی ہے النوویہ 40 حدیثیں تقریباً علماء نے بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح کی ہے اور تدریس کے اعتبار سے یہ ابتدائی مرحلے کے لیے بہت ہی عمدہ کتابوں میں سے مانی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے امام النوی کی مشہور کتابوں میں سے المنہج بھی ہے شرح مسلم آ، آ، آ، صحیح مسلم ابن الحجاز امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم اس کی شرح امام النبی نے کی ہے المنہاج نام اس کا رکھا ہے یا شرح النووی اس کو آج عام طور سے کہا جاتا ہے تو صحیح مسلم کی شرح ہے شرح کس کو کہتے ہیں شرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں پر شرح کا نکاح ہے وہ شرح نہیں یہ شرح شرح تشریح سے ہے شرحکمت علم نہ شرح لکا صدر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا آپ کے لیے تو شرف کے معنی ہوتے ہیں کھولنا پھیلانا تو جو باتیں حدیثوں میں ہوتی ہیں اس کو, اس کو علماء کیا کرتے ہیں پھیلا کے بیان کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو بات سمجھ میں آئے جس کو ہمارے یہاں پر ہم تشریح کہتے ہیں تشریح اسی سے بنا ہوا ہے شرح کرنا تو صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے المنہاج یہ بھی ایک بہت ہی عمدہ اور عام طور سے حلقوں میں یہ متداول ہے چلتی ہے عام طور سے علماء جب بھی صحیح مسلم کا نام آتا ہے صحیح مسلم تو اس کی تشریح کون سی کتاب ہوتی ہے عام طور سے پہلا نام جب بھی آئے گا صحیح مسلم کی تشریح کے اعتبار سے کون سی کتاب آئے گی امام نووی کی شرح اس کے علاوہ ان کی مشہور کتاب ہے المجموع شرح المحدب یہ کیا ہے یہ شاطی فقہ کی کتاب کی تشریح ہے اتنی زیادہ آپ دیکھیں گے اتنا جگہ گھیرتی ہو اگر آپ شرط میں رکھیں گے اس کو تقریباً پندرہ بیس جلدوں میں کتاب ہے اور ایک ایک مسئلے پر باریک بحث انہوں نے کی ہے یہ مسئلہ اس کی یہ دلیل اس میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے ایسا تو تفصیل کے ساتھ مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں علماء نے ان کو شفافے میں شمار کیا ہے لیکن یہ اس اعتبار سے شافی نہیں تھے جیسے ایک آدمی بالکل اندھا مقلد ہوتا ہے بلکہ یہ ان کے اکثر مسائل امام شافی کے مطابق ہیں اگر المجموع آدمی پڑھے تو مقدمے میں شروع میں جو اباب انہوں نے لکھے ہیں اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا یہی کہنا تھا کہ میری بات اگر کتاب وسنت سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور پیروی کس کی کرو کتاب و سنت کی اور انہوں نے یہی کہا کہ बड़े میں بڑے بڑے जिनका گزرے ہیں جن کا منہج اور مسلک یہی تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق جو بات امام شافی کی اس کو قبول کیا جائے اور جو بات کتاب وسنت کے مطابق نہیں اس کو کیا کیا جائے چھوڑ دیا جائے یہ متعصب نہیں ہے امام شافی متعصب نہیں تھے تعصب والے نہیں تھے بلکہ امام و کے مسائل سے بھی وہ کیا کرتے ہیں الگ ہو کے بات کرتے کہتے نہیں دلیل تو یہ ہے تو کئی مسائل میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو امام النبی علمی اعتبار سے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور علماء نے عام طور سے ان کی تعریف بیان کی ہے کچھ غلطیاں ہر عالم کی ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے کوئی آدمی بڑے سے بڑا عالم ہو چاہے وہ نبوی ہو ابن سلمیا ہو یا کوئی بھی بڑی شخصیت ہو علمی اعتبار سے کچھ نہ کچھ خطا اس کی ہوتی ہے اس سے وہ برا نہیں ہو جاتا ہے خصوصاً اگر وہ خود مشتحد ہو تو اس لیے کہ مشتحد کی خطا پر بھی اس کو کیا ملتا ہے ایک اثر ملتا ہے ان الحسناتی سیاض شیخ حسین کہتے ہیں کہ صفات کے مسائل میں اللہ کی صفات کی تعویل کے ایک قائل ہے اللہ کی صفات کی توویل کرتے تھے تو اسی لیے شیخ حسین کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے ہمارے نزدیک لیکن اگر آدمی اس طرح سے مشتد ہے اور علمی اعتبار سے کچھ غلطی اس سے ایسی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جب کہ خصوصاً اس آدمی کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں علمی خدمات ہوں اور وہ قرآن و سنت کا ماننے والا ہو اس کے خلاف کا رد کرتا ہو تو ایسا عالم اگر ہے تو اس کی کسی خطا کے اوپر فوراً اس کے بارے میں سخت بات بولنا نہیں چاہیے یہ اہل سنت وال جماعت کا عدل ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عدل ہے کہ ایک انسان کی بعض خطائیں علمی اعتبار سے اگر وہ بڑا آدمی ہے تو بعض خطائیں اگر اس سے ہوتی کسی مسئلے میں تو اس سے درگزر کرنا چاہیے سارے علما کے بارے میں اور بعد کے علماء کے بارے میں بھی ہمارا یہی موقف ہے لیکن آدمی اگر سرے سے بداتی ہو اور قرآن و سنت جی کی مخالفت کرتا ہو اور قرآن و سنت کے مقابلے میں فلاں چیز کو ترجیح دینا شروع کر دے تو ایسا آدمی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا امام النوی ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے تو ان کی مشہور کتابیں ہیں اسی طرح سے ان کی کتاب المجموع کے علاوہ دوسری بھی تہذیب الاسماء الاغات یہ بھی مشہور کتاب ان کی ہے جو کئی جلدوں میں ہے اس میں انہوں نے مشکل الفاظ اور رواج کے سلسلے میں بحث کی ہے اور بہت ہی علمی کتاب ہے جو عام طور سے علما جانتے ہیں عوام اس کو نہیں جانتے ہیں عام طور سے اور بھی کئی کتابیں جیسے مثال کے طور پر حدیث کے سلسلے میں مصطلح الحدیف میں تقریب النواوی ان کی مشہور کتاب ہے تقریب النواوی نوبی نواوی تقریب النواوی اس کتاب میں انہوں نے صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں راوی کس کو کہتے ہیں صنعت کس کو کہتے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھایا ہے اس کی تفصیل علامہ سیوتی نے کی ہے تشریح اس کی مزید کی ہے اور آج وہ تدریب الراوی کے نام سے ملتی ہے یہ شرح ہے تقریب النووی کی اصل کتاب امام النووی کی ہے اور اس کی تشریح کس نے کی ہے سیوتی نے اور وہ ہے تدریب الراوی کے نام سے اور مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے بہرحال ان کی اور بھی کتابیں کئی ہیں جو امام النووی نے لکھی ہے جن میں سے ایک کتاب الاربعون النوویہ من کی صحیح النبویہ یہ کتاب ہے نام کیا ہے اس کا ال اربن من الحادی اصح ال تو اس میں تقریباً حدیثیں صحیح ہیں ایک دو حدیثوں پر ہماری گفتگو ہوگی جب وہ حدیثیں آئیں گی تب اس پہ بات ہوگی ان کی حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیب ہے لیکن اس کا متبادل موجود ہے یعنی اس کی بجائے دوسری حدیث اسی معنی میں ایک میں آیت ہے ایک میں حدیث ہے جو اسی بات کی تعید کرتی ہے لہٰذا اگرچہ حدیث چھوڑ دی جائے تب بھی مسئلہ باقی رہتا ہے اصل مسئلہ ثابت ہوتا ہے یہاں سوال ہی پیدا ہو گئے چالیس کیوں چلہیس ہاں چالیس, چالیس حدیثربائن محدثین میں چالیس حدیث جمع کرنے کا ایک عام رواج رہا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث کی کتابوں کی قسمیں کون کون سی ہیں اس میں جامع سنن مسانید یا اس طرح کی جو قسم علماء نے بیان کی ہیں معجم اس میں ایک قسم ال بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قسم یہ بھی کہ چالیس حدیث ہے کیوں اس لیے کہ بعض ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر بعض علماء نے حدیثیں حدیث کے چالیس حدیث کے مجموعے جمع کیے ہیں اور اس معنی میں کئی روایتیں ہیں اس لیے بعض علماء نے کہا کہ کئی روایتیں ہیں جو چالیس حدیثیں جمع کرنے کی فضیلت پر ہیں سب مل کے حسن ہوتی ہیں بعض نے کہا کہ نہیں سب کی سب سخت ضعیف ہیں لہذا حسن نہیں ہوتی ہے یہی دوسرا قول ہمارا بھی ہے جو محققین نے بیان کیا ہے وہ یہی بات بیان کی ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں اتنی ضعیف ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے طاقت نہیں ملتی ہے کیا حدیث ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے من حفظ علی امتی اور بین حدیثی امر نیا با اللہ یوم القیامت یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو عالم بنا کے اٹھائے گا اور میں اس کے لیے شاف اور شفاعت کرنے والا رہوں گا اللہ تعالی نبیوں کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو جس آدمی نے میری امت کے دینی امور میں چالیس حدیثیں محفوظ کر لیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو عالم بنا کے اٹھائے گا اور میں اس کے لیے سفارشی رہوں گا اب ظاہر بات ہے ایسی فضیلت کون چھوڑے گا اور اس معنی میں کئی حدیثیں ہیں. لہذا بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیثیں سب مل کے کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے سپورٹ لے کے حسن درجے کو پہنچتی ہیں لہٰذا انہوں نے اس حدیث کے ذمن میں کیا کیا چالیس حدیثیں جمع کی لیکن یہ بنیاد ہی کیا ہے ریف ہے لہذا چالیس حدیثوں کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے بلکہ ایک حدیث بھی آدمی محفوظ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ترغیب اور اس کے سلسلے میں بشارت موجود ہے آپ نے فرمایا نبول اللہ سم حدیثا حدیثن و حق باہل آپ نے فرمایا اللہ تعالی تر تازہ رکھے اس انسان کو جو کیا کرے تین کام کرے نمبر ایک سم آمین حدیثا ہم سے حدیث سنیں دو فحت اور اس کو محفوظ کر لے سننے کے بعد محفوظ کرے تین حس تبل گہو یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے سنیں یاد رکھے یا محفوظ رکھے چاہے دل میں یا کتاب میں اور نمبر تین اس کو دوسروں تک جوں کا توں پہنچائے تو اس کے لیے کیا دعا کی اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان خوش خوش رکھے اس انسان کو تو یہ فضیلت کتنی حدیثوں پر ہے ایک بھی ہو تو ہے ایک بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس انسان کے لیے موجود ہے تو چالیس حدیثوں کی قید ایسی کوئی نہیں ہے اور وہ ساری حدیثیں اس باب میں ضعیف ہیں لہذا باب میں علماء نے چالیس حدیثیں اگرچہ چا جمع کی لیکن انہوں نے کیا کیا چالیس کی عادت کی قید نہیں رکھی تاکہ وہ چیز ٹوٹے اور اسی لیے امام منوی نے بھی چالیس حدیثیں جمع کی انہوں نے بیالیس حدیثیں جمع کی اور اس پر اور اضافہ کر کے ابن رجب نے اس کی جب تشریح لکھی تو اپنی طرف سے کہا کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی کی کہ چالیس حدیثیں جمع کرنے کی یہ فضیرت ہے کا یہ ضعیف ہے لہذا انہوں نے اپنی طرف سے اور حدیثیں اس میں ڈال کے پچاس کر دی اس میں تاکہ یہ بنیادی صحیح نہیں ہے تو چالیس میں ہم پچاس کر دیں گے اس کو تو انہوں نے کیا کیا کہا کہ پچاس کریں گے اصل کتاب باقی ہے لیکن اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ کیا اور ان کی کتاب تشریح کے ساتھ آج بھی ملتی ہے اور الرباون کی الرباون النوویہ کی سب سے عمدہ شرح وہی مانی جاتی ہے جامع العلوم والحکم جامع العلوم ولحکم یہ کس کی کتاب ہے ابن رجب کی یہ بھی مشہور علماء میں سے ہیں تو یہ دوسر, دوسری کتاب ہم کو سلسلے میں معلوم ہے یہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ شیخ محمد ابن صالح ابن القیمین یہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے اس کی شرح میں لکھی ہے یہ مختصر شرح ہے اس سے مختصر کیسا کریں گے آپ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ مختصر ترین ہے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے حدیثوں کو علماء نے ذکر کیا ہے تو یہ ان کے دروس کی تلخیص ہے جو انہوں نے درس دیا ہے اس کو لکھ کر اس کو جمع کیا گیا ہے یہ اردو میں بھی ملتی ہے تو جو آدمی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے کتاب و سنت یا دوسرے بہت سارے ویب سائٹس ہیں ان میں سے ان سے ڈاؤن لوڈ اس کو کر سکتا ہے تو بہرحال یہ کورس ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا امام ان کی کتاب ہے الاربعون الرباویہ من الحادی ان نبویہ یا جس کو آپ کہیں گے الاربعون بس الاربعون اربعون کا مطلب کیا ہوتا ہے چالیس تو چالیس حدیثیں اس اعتبار سے یہ کتاب ہے چھوٹی کتاب ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ اس لیے کہ اس میں احادیث بہت ہی جامع حدیثیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ خود فرمایا تھا اور جوامع جواب مجھ کو جوام الکلیم عطا کیا گیا ہے یعنی جامع بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے کہ کم الفاظ میں بہت بڑی وسیع ترین بات بیان کر دی جائے جس کو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو تب بھی بات ختم نہیں ہوتی ہے اس کو जाता है کہا جاتا ہے تو جواب الکلیم اس کو کہتے ہیں تو یہ یہ باتیں آج کے درس میں بیان کرنی ضروری تھی ان شاء اللہ اگلے ہفتے سے ہم اپنا شروع کریں گے اور اس میں پہلی حدیث ہے بن عمل امالو بن سب سے پہلی وہی حدیث ہے سب سے اہم ترین حدیث ہے اعمال کا درواز دیکھی ان کی ان کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس لیے شروع بھی کہاں سے کیا اصل چیز کیا ہے طلب علم میں سب سے اہم نیت ہے نا نیت میں خطرہ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہاوت ہے نا مشہور نیت میں خطرہ جولی میں خطرہ پتلا کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے لیکن لوگ بولتے ہیں ایسا تو بہرحال آدمی کی نیت صحیح ہونا ضروری ہے اور امام البخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات کسے کی, کی ہے انمار بنیاد صحیح بخاری میں سات جگہ اس حدیث کو لائے ہیں ایک ہی حدیث کو سات جگہ پر مختلف طرق سے لائے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو شروع کریں گے اور واقعی اس کتاب سے جب ہم گزریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی حدیث کتنی جامع ہیں اور اس کو تو دو سال کرنا چاہیے تو اتنی جامع حدیث ہیں ان اللہ ہم اس کو شروع کریں گے اس کے نوٹس ان شاء اللہ آپ کو اگلے ہفتے نصیب ہوں گے ان اللہ اگلے ہفتے آپ کو ملیں گے اور اردو اور ہندی میں اس کے نوٹس ہیں انگلش میں اس کے نوٹس نہیں ہیں تو اردو میں اس کے نوٹس ہیں اس میں تشریح نہیں اس میں صرف حدیث کا متن ہے ترجمہ ہے اور حدیث کے حوالے اس میں کہ حدیث اصل کتاب میں کہاں ملے گی اور اس کی تشریح یہاں کی جائے گی بہت سارے لوگ اس میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم بہت سارے دروس میں لوگوں کی تعداد پہاڑ کی طرح ہوتی ہے پہاڑ کی طرح ہوتی کا مطلب کیسا پہاڑ کی طرح نہیں پہاڑ میں نیچے بہت بڑا ہوتا ہے اوپر جیسے جیسے, جیسے جاتا کیا ہوتا ہے چھوٹا تو بہت سارے لوگ کیا ہوتا دیکھیں گے بول کے پہلے درد میں بہت آتے ہیں اچھا یہ کیا تو دوسرے درد میں کم ہو جاتے ہیں اور تھکنا نہیں چاہیے آدمی کے اندر علم کی رغبت ہونا چاہیے ایک آدمی کو بولیں گے ایک کام کرو یہ گو ڈاؤن ہے یہاں سے روز آیا کرو اور اپنے ساتھ نوٹ اٹھاؤ ڈالو نوٹ اٹھاؤ ڈالو کتنا کرنا ہے کرو کبھی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ہم یہاں پہ اسٹارٹ کرتے جائیں گے آپ لے کے جاتے رہو کتنے دن تک دو مہینے تک بس آدمی دو سوال پوچھے گا اوورٹائم کر سکتے اور دوسرا سوال کیا پوچھے گا کہ دو مہینے کے بعد بھی اگر واپس سے رینیو کرنا ہے تو کر سکتے اس کو کہ نہیں لیکن دینی دروس میں آدمی کا جو اس کی جو رگبت ہے ختم ہو جاتی ہے آدمی اپنی رگبت کو کیا کرنا چاہیے رینیو کرنا چاہیے ریچارج اپنے آپ کو کرنا چاہیے ہر دن آدمی علم کی طلب میں رہے جیسے ہر دن آدمی مال کی طلب میں ہوتا ہے کوئی آدمی نہیں نہیں بولتا کبھی لائن لگا کے لوگ آپ دیکھیے افسوس ہے یعنی لائن لگا کے ہوٹلیں بعض ایسی مشہور ہوٹلیں ہیں वहां पे आदमी लाइन लगा के खाता है छोटा छोटी चीज होती है वहा पाओ देखे तो लाइन लगी क्या हुआ इनको ये फुकरा की जमात से क्या पैसे दे के ले रहे हैं उसको पूछेंगे क्या हुआ गाड़ी रोकी पूछे क्या बहुत अच्छा मिलता है आप लाइन लगा के आदमी लेता आदमी दुनिया की छोटी छोटी चीज के लिए लाइन लगा बंबई में आप जाके देखिए बड़ी होटलें होती है وہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے وہ نمبر پکارتا ہے نمبر آیا اس کا جسے زکات لے رہا ہے ایک دم یہ فقیر کی طرح جا رہا پہ. وہاں پہ وہ بیٹھ کے پیسے دے کے کھاتا ہے لوگ لائن لگا کے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں لائن لگا کے لیتے ہیں کھانے کی چیزیں آپ دیکھیں دنیا دیکھ میں لوگ اتنی مشقت چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزوں کے لیے اٹھاتے ہیں جو کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پیٹ خراب اس کے بعد صبح اگلے دن تو اس سے بچھڑنا ہی ہے تو یہ ایسی چیز کے لیے آدمی یعنی اتنا مشقت اٹھاتا ہے لیکن علم جو قبر میں کام آئے گا حسر میں کام آئے گا جنت میں ساتھ میں رہے گا اس کے لیے آدمی مشقت نہیں اٹھاتا ہے سست آتا ہے کبھی کام بہت تھکیہ آج جانے دو سیڑھی ملے گی سی ڈی ملے گی سیڑھی کا ہے سیڑھی بھی چاہیے نا تو یہ سیڑھی کب ملے گی جب آدمی چل کی دینی درست میں آئے گا ترقی کیسے ہوگی تو جنت کی سیڑھی چاہیے یا خالی سیڑھی چاہیے آدمی کو خود طے کرنا ہے اس لیے یہ دینی مجلس ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے ثقینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ سارے فضائل گھر پہ ملنے والے ہیں نہیں یہاں جب آ کے آدمی بیٹھتا ہے تو ساری چیزیں ملتی ہے اللہ رب العالمین دینی جلوس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیقہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے اب اس رمضان سے اب آگے رمضان تک جو دروس ہوں گے انشاءاللہ اس میں علمی اعتبار سے اور مزید فوائد سامنے آئیں گے تو اب جو درس شروع ہونے والے ہیں اس میں انشاءاللہ مزید زیادہ فوائد ہم کو ملیں گے اور صنف جس طرح سے احادیث کو سمجھتے ہیں جس طرح سے اس کے فوائد اخذ کرتے ہیں اس طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو جو علماء نے باتیں بیان کی ہیں اس کو سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش ہوگی یہاں پر اور اس کے علاوہ تفسیر کے بھی دروس آگے جیسے جیسے رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بڑھے گا تفسیر کے بھی دروس انشاءاللہ ہوں گے تو آگے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی قدر کرنے کی اور علم والوں کی قدر کرنے کی اور علم کی طلب کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اقل قو لہٰذا وصطفی اللہ علیہ و